خشمل ابلسلیم سلنبی عبد اللہ بن حنزلہ بن ابی عام اللہ کے شاہ البانی رحمہ و اللہ نے اس کے حسن قرار دیا ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کو پہلے حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے ساتھ اردو کریں جب بھی نماز پڑھیں تو وضو کر کے پڑھیں لیکن فلما شکا داری کا علیہ آپ کے لیے یہ کام مشکل ہو گیا ارب کے ماحول میں ہر نماز کے ساتھ وضو جہاں پانی کی بھی دقت اور قلت ہو آپ کے لیے یہ کام کچھ دشوار ہوا تو امید اب اس سیوا کی نکل کلی فلاح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیا گیا کل آپ نے حدیث سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسواک کرنے کا حکم نے دیا صرف خواہش ظاہر کی کہ اگر میں امت کے لیے مشقت نہ سمجھوں تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیا اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہر نماز کے ساتھ مسوار کرنے کا اسی طرح سیدہ عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں بھی ہے ابو داغر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراتے ہیں دس چیزیں فطرت میں سے ہیں ان میں سے ایک چیز آپ نے ذکر کی اسی مسواس کرنا یہ مسواق یہ فطرت میں سے ہے اور اسی طرح سیدہ عائشہ سے رضی اللہ تعالی تعالیٰ کی روایت ہے کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی تھے اور آپ مسوات فرما رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی طرف وہی کی مسوات کی فضیلت کے بارے میں انکب یعنی تاکہ شوا کا اکبارہ ہونا ان میں سے بڑے کو مسواس دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسوات فرما رہے تھے وہ مسوات آپ نے ان دونوں میں سے جو بڑا تھا اسے دے دیا اسے ایک تو یہ پتا چلا مسوات کی فضیلت اور اہمیت ہے دوسری یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دوسرے کی مسوات بندہ کر سکتا ہے ام سجد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ابو امرائش کی حدیف ہے کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی مسوات دیتے دھونے کے لیے تو میں کیا کرتی مسوات پکڑ کے پہلے خود مسوات کرتی اور مسوات کرنے کے بعد پھر اس کو دھوتی اور دھوکے آپ کو دے دیتی صحیح بخاری میں ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے حوالے سے اب المین سیدا سے رضی اللہ تعالی تعالیٰ جہاں اللہ کے کئی احکانات گنواتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے آخر وقت میں میرا لعاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا دیا ہے آپ کو میں نے محسوس کیا کہ آپ مسواس کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ بیمار تھے لکڑی چبا نہیں سکتے تھے تو میں نے مسواس لی پہنی اس کو چبایا اپنے دانتوں میں نرم کیا اور نرم کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وشواس پیش کی آپ نے وہ اسے بھی پتا چلتا ہے کہ دوسرے کی استعمال شدہ وشواس کی جا سکتی ہے مسلمان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے اس میں کوئی مظاہرہ اور فرض نہیں ہے اور ایک اور بات جو اس سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ مسوات کی اہمیت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں جب مس بات چبانے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی مس کرنے کی خواہش فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے توفیقی علیہ ہم